نور الله. مولانا محمد وبارک وسلم گیارہویں ستارے سے متعلق خلاصہ میں سورہ توبہ کا بدیہ حصہ اور سورہ مکمل اور سورہ کا آغاز ہو رہا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سو ہے وقسا بلوناجی ایمان اور سب میں اگلے پہلے مہاجر و اور جو بلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھتے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اس آیت مقدسہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صحابہ میں اگلے پہلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو چکے اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت میابی ہے یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر شریف میں مکہ معظمہ میں وحی آئی کچھ لوگ حضور پر ایمان لائے جنہیں کفار مکہ نے بہت ستایا تو ان میں اسی مسلمان حضور کی اجازت سے حبشہ کو ہجرت کر گئے یہ ہجرت رجب میں نبوت کے پانچویں سال ہوئی یہ بھی اول ہجرت ہے پھر نبوت کے گیارہویں سال پہلی بیعت ایس عقبہ ہوئی اور بارہویں سال دوسری بیعت ایس عقبہ پھر جو ہے وہ حضور علیہسلاۃ وسلام نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی اس کے بعد ہی نے اولین اور دوسروں کو سابقین کہتے ہیں اور جن انصار نے بیعت عطبہ میں حضور کی وارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا وہ سابقین انصار ہیں اور حضور کی مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد جن حضرات نے بیعت عسی و گویا لاحقین ہیں یہاں صابق مہاجرین اور انصار کے فضائل مذکور ہوئے ہیں بعض حضرات دو ہجرت والے ہیں انہیں صاحب ہجرتین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے وہ حبشہ وغیرہ ہجرت کر گئے پھر حضور کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو پرانا مسلمان ہونا اللہ مت ہے اور انسان کی اچھی صفت حس میں پرانے مومنین کو سابقین فرمایا اور بعد والوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے وہ انا عالم تو رب کریم نے یہاں پر ان صحابہ کی شان کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے ارشاد خدا بندی ہے, ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں لا ابلیومقر تو اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں شانی نظول یہ ہے کہ زمانہ جا میں مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہد عیسائی ہو گیا تھا تو انجیل کا عالم بن گیا تھا لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی حضرت حنزلہ رضی جن کا لقب حصیل الملائکہ ہے اسی مردود کے فرزند ہیں جب اسلام کا آفتاب مدینہ منورہ میں چمکا تمام لوگ حضور کے قدموں میں گرنے لگے تو ابو عامر راہب کی عزت نہ رہی یہ اس پر جل گیا سب نیا دین لائے ہیں تو فرمایا دینا سا... ملت ابراہیم تو اس پر ابو پھر بولا کہ اس ملت پر تو میں ہوں آپ نے تو اپنی طرف سے یہ دین گڑا رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اسلام ہی ملت ابراہیمی ہے پھر دعا کی مولا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے سفر اور پشمانی کی موت دے حضور نے فرمایا آمین. پھر غزبۂ احد میں حضور علیہ السلام سے بولا کہ جو آپ جنگ مقابل ہوں گا جب غزہ خنین میں حضور کے مقابل سے حوازن باغے تو یہ بھی باغا شام پہنچا مناسقین مدینہ کو پیغام بھیجا کہ تم میرے لیے ایک مسجد اپنے محلے میں بناؤ جو بظاہر مسجد حقیقت میں میرا قیام گا کے قریب ایک مسجد بنائی جب حضور علیہ السلاط وسلام تبو تشریف لے جا رہے تھے تو مناسقین حضور کی خدمت میں آئے بولے یارسول اللہ ہم نے بھوڑوں کمزوروں اور دور والوں کے لیے جو مسجد خوبہ میں نہ پہنچ سکتے ہیں یہ مسجد بنائی ہے نیز بارش اور اندر راستوں میں ہم اس مسجد میں بہت آسانی نماز پڑھ لیا کریں گے حضور ایک نماز یہاں پڑھ لیں اور دعا خیر کریں حضور نے فرمائے ابھی تو ہم سب کی طرف جا رہے ہیں واپسی کا اگر اگر اللہ نے چاہا تو ہم وہاں نماز پڑھیں گے یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبوک چلے گئے واپسی پر جب سرکار مقام وی عوان پہنچے جو مدینہ منورہ سے قریب ہے تو یہ منافقین پھر حاضر خدمت ہوئے اور وہی درخواست کی تب اس جگہ یہ آئےت مبارکہ نازل ہوئی حضور نے اسی وقت حضرت سیدنا وحشی ابھی اللہ تعالی عنہ کو اور مالک ابن دختم کر دو اور اس کی جگہ روڑی یعنی گودا بنا دو جہاں کو کچرا ڈالا جایا کرے چنانچہ یہ حضرات وہاں گئے اور آن کی آن میں اسے راک کا ڈیر بنا دیا اس مسجد زرار میں مجموعہ ابن جاریہ نے کچھ دن غلطی سے امامت کی سر توبہ کی عہد فاروقی میں بہت مسجد بور مجمع ابن جاریہ کہیں امام نہ بنے کیونکہ انہوں نے اس مسجد میں امامت کی تھی انہوں نے اپنی بے خبری ظاہر کی تب انہیں امامت کی اجازت ملی ابو عامر راہب ملک کے شام میں مقام کنسرین میں تنہائی میں ہلاک ہوا تو یہاں پر تفصیل روح پودا تو اس میں سے دھواں نکلا تو ظاہر ہے کہ جو مزید اس لیے بنائے جائے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول کی دشمنی کی جائے تو وہ جگہ پھر برکت والی کیسے رہ سکتی ہے تو بہرحال اللہ رب العزت کرم فرمائے تو ان نمل اعمال البنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے دیکھیے ان منافقین نے کس طرح جو ہے وہ منافقت سے کام دیا اور جو ہےما لنا قرآن و و من اوفا بہ جی نیب شیروئی بلزیبا وزالی کا حول فوز العظیم بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس برمرے اس کے ذمہ کرم پر سچا وادہ اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون ہے تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے یاد رکھیے دوسری بہت اقوا کے موقع پر ستر انصار نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ کا اعلیٰ عنہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں ہم پر شرط لگا لیں ہم کو منظور ہے فرمایا میں تم پر دو شرطیں لگاتا ہوں ایک اللہ کے لیے دوسرے اپنے رب کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی ہی عبادت کرو اپنے لیے یہ کہ جو چیز تم لوگ اپنے لیے پسند نہ کرو میرے لیے رواں نہ رکھو تو حضرت عبداللہ بولے کہ اگر ہم یہ شرطیں پوری کر دیں تو ہم کو کیا ملے گا فرمایا جنت بولے خوب خوب یہ تو بڑے نفع کی تجارت ہے ہم نے یہ سودا کر لیا اب ہم اسے فخ نہ کریں گے تو اس لیے یہ عید نازل ہوئی انجن بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہو تو بڑا واضح یہاں پر ارشاد ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے ان کے جان مال خرید لیے اس کے بعد یہ جنت ان کی ہو گئی مومنین بیوپاری ہم خریدار یعنی رب خریدار مومنوں کے جان و مال سودا جنت ان کی قیمت لہذا اب انہیں چاہیے کہ جب اسلام کو ان کی جان و مال کو ضرورت ہو جان و مال کی ضرورت ہو اور جہاد پیش آ جائے تو وہ اللہ کی راہ میں کفار پر جہاد کریں انہیں قتل کریں غازی ہوں گے ان کے ہاتھوں قتل ہوں گے شہید ہوں گے جنت کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہو چکا ہے ناممکن ہے کہ انسان مومن ہو اور جنت نہ پائے اس وعدے کا اعلان تو ریت میں انجیل میں ہو چکا ہے کہ امت مصطفیٰ سے یہ چودہ ہو چکا ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ خود سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ وہاں وعدہ خلافی کا احتمال ہی نہیں کہ وعدہ خلافی یا مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہے یا شرارت سے وہ رب ان دونوں باتوں سے پاک ہے مسلمانوں جب تم اس تجارت کی خبر سن چکے تو اس پر خب اپنے کو رب کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے یہ تجارت بڑی ہی کامیابی ہے یاد رکھے کہ اس سائٹ میں دس طرح اس تجارت کا اہتمام کیا گیا یہاں رب خریدار ہے جس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں جو چاہے قیمت دے جس کو بے شخص کا فرمایا جیسے خریدی چیز کی قیمت دینا خریدار کے ذمہ ہوتا ہے کیوں انشاءاللہ مومنوں کو جنہ دینا رب کے ذمہ سرم پر لازم اسے وعدہ فرمایا اللہ کے وعدہ عابدون الحامدون السائحون الرواقعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنتر والخافضون لفدود اللہ وبشر المؤمنین تو بہت والے عبادت والے والے سراہنے والے روزے والے ربو والے سجدے والے بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حد نگاہ میں رکھنے والے اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو تو اے مسلمانوں یہ خیال نہ کرنا جنت صرف غازیوں مجاہدوں اور شہیدوں کو ہی ملے گی باقی مسلمان اس سے محروم رہیں گے غزوہ جہاد تو غزوہ جہاد تو کسی خوش نصیب جماعت کو میسر ہوتا ہے ان کے علاوہ ان مومنوں کو بھی جنت عطا ہوگی جن میں نو صفات ہوں اپنے گناہ یری کوتا اسے ہمیشہ توبہ کرنے والے رب کی عبادت جس پر وہ قادر ہوں ہمیشہ کرنے والے ہر حال میں رب کی حم ہر نعمت پر اس کا شکر کرنے والے روزہ رکھنے والے یا طلب علم یا ہجرت وغیرہ کے لیے سفر کرنے والے تارک وطن ہمیشہ رکوع سجدے میں رہنے والے یعنی نماز فرض واجب نفل سنن ادا کرنے والے لوگوں کو ہاتھ زبان قلم وغیرہ سے اچھی راہ چلانے والے ہر برائی سے روکنے والے ان کی زبان کان ہاتھ پاؤں بلکہ خیال و ارادے اور اعمال افعال احوال کے لیے رب نے جو حد مقرر کی ہیں ان حدوں کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ جنتی ہیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نیک کاروں کو جنت کی ہم اللہ کے قرب کی خاص درجات کی عظیم السان خوشخبری دے دو یہ لوگ بڑے کامیاب ہیں کفار سے جہاد تو کسی خوش نصیب کو کبھی کہیں جا کر نصیب ہوتا ہے یہ جہاد ہر وقت ہر جگہ ہر مسلمان کو میسر ہے ہمت کرو جنت اور رب کی رحمت جو ہے وہ لوٹ لو یہ ہے یہاں پر درس جو کہ رب پاک نے ارشاد فرمایا اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو انیس ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو یاد رکھیے کہ درس یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے صرف ایمان پر کفایت نہ کرو بلکہ اعمال کی بھی کوشش کرو درخت کا پھل وہ کھاتا ہے جو جڑ اور شاخوں دونوں کی حفاظت کرتا ہے اعمال شریعہ بہت قسم کے ہیں اور ہر قسم کے اعمال بہت ان سب کو ایک لفظ میں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ تقوی اختیار کرو پھر متقی بن کر اللہ والوں سے بے نیاز نہ ہو جاؤ اچھوں کا سنگ اختیار کرو کہ ان سے محبت رکھو ان کے سے عقیدے ان کے سے اعمال کرو کہ وہ حضرات حقانیت کی دلیل ہیں راستہ دراز ہے سفر لمبا ہے راہ میں ڈکیتی بہت ہوتی ہے اچھوں سچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اعمال بکری تمہارے گھر پہنچیں گے دن سے الٹے ہی پاؤں گرے دیکھ کے تا تیرا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کے رستے میں ہے جا بجا کھانے والے میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ کی آخری آیت مقدسہ ہیں تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے دیکھیے مقدسہ میں اللہ تبارک وطالعہ جن جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان عطا فرمائی ہے یاد رکھیے کہ نو وارد شخص کے متعلق چند سوال ہوتے ہیں کہاں سے آئے ہو کہاں آئے ہو کہاں ٹھہرے ہو کیوں آئے ہو حضور اکرم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ذات مبارک کے متعلق بھی یہ تین سوال ذہن میں آ سکتے تھے اللہ نے ان تینوں سوالوں کے جواب مختلف آیات میں دیے فرمایا کہاں سے آئے فد جا خد جا اکم رسول اے انسانوں سب کے پاس آئے تمہارے ایمانوں میں تمہاری جانوں میں تمہارے دلوں میں تمہارے سینوں تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں آئے کیوں آئے یہ بہت ہی گہرا سوال ہے اور اس کے جوابات مختلف آیات میں دیے گئے یتلو علیہم آیاتی ہی وہ حریسم وغیرہ وغیرہ بغیرہ بہت آیات میں اس کا جواب دیا گیا تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت بن کر لاکھوں کروڑوں نعمتیں بانٹنے آئے تمام سخی بیکاری کو بلا کر دیتے ہیں. و... و... و... ایسے نرالے سخی ہیں جو بیکاریوں کے پاس آ کر دیتے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کے شاندار رسول تشریف لائے جو رسولوں کے بھی رسول ہیں اور جو اللہ کی ساری مخلوق کے رسول ہیں وہ تمہارے پاس ایسے آئے جیسے جسم میں جو تمہارا غافل ہونا انہیں بہت ذرا ہے خطا تم کرو تکلیف انہیں ہو تم پر بہت حدیث ہیں کہ دینے سے ان کا دل ہی نہیں برتا اے زہ قسمت کے تو برما حریب جان عالم برف قرمہ السلام وہ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں مگر مسلمانوں کے لیے رعوف بھی ہی ہیں رحیم بھی ہی کہ ان سے مصیبتیں رفع فرماتے ہیں مفید چیزیں عطا فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار و منافقین اب بھی آپ سے منہ پھیریں تو آپ اپنی شان بے نیازی ظاہر فرماتے ہوئے انہیں بتا دو کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں مجھے میرا رب کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میرا اسی پر بھروسہ ہے وہ تو عرش عظیم جیسی مخلوق کا رب ہے جس کا وہ والی اور کار ساز ہو اسے کسی کی کیا پرواہ ہے یہ یہاں پر درخت ہے جو کہ اختتام ہوتا ہے اور سورہ یونس شریف کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے سورہ یونس شریف کی پہلی آیت مقدسہ ہے ارشاد خدا بندی ہے علی فلام کا آیا تل یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں آمنوا ان لهم... لهم قدم عند ربهم اول کیا لوگوں کو اس کا اچمبا ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو جی کہ لوگوں کو ڈر سنا اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے شان یہ ہے جب اللہ تبارک و تعلیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ مبعود فرمایا رسالت کے ساتھ مبعود فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو عرب خصوصاً مکے والوں نے اس کا انکار کیا ان میں سے بعض بولے کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ محمد جیسے کو نبی بنائے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسے کوئی بڑا آدمی اس منصب کے لیے نہ ملا صرف یتیم ابو طالب ہی ملے تو اس کی تردید میں یہ آئت نازل ہوئی اور اس کا بیان مطلب جو ہے وہ کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید مکے یا طاعے سے کسی بڑے مالدار سردار کی آجتے ہیں جس کا ایک لفظ بھی شکمت سے خالی نہیں جیسے یہ محبوب بے مثال نبی ہیں ایسے ہی ان کی کتاب بے مثال ہے کیا کفار کو, کو اس کاجب کی بنا پر انکار ہے کہ رب نے وحی اور نبوت کسی دن یا فرشتے یا غیر عربی انسان کو کیوں نہ دی ایک مکی مدنی اشمی قریشی عربی کو یہ وہی کیوں بھیجی تاکہ آپ تمام لوگوں کو رب سے اس کے فہر وغضب سے ڈرائیں اور مومنوں کو اس کی بشارت دیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اچھا مقام ملے گا کہ وہ قیامت کے دن عرش کی داہنی طرف ہوں گے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات عالیہ معجزات کو دیکھنے کے باوجود وہ فخر ہیں ان کے موجزات جارے جادو ہیں، وہ خود جادوگر تو یہ نرے اندے ہیں یاد رکھیے کہ اللہ تبار کب تعالیٰ نے انسان کو کچھ کام کرنے کے لیے پیدا کیا کچھ کاموں سے بچنے کے لیے تو ضروری ہوا کہ اسے ان دونوں قسم کے کاموں کی تفصیل بتائی جائے یہ تفصیل بتانے کے لیے نبی اللہ کی رحمت ہیں یہ تفصیل بتانے والا ایسا چاہیے جو ہماری سمجھ سکے ہم اس کی سمجھ سکیں لہذا نبی انسان چاہیے پھر حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ملک عرب جو تمام دنیا سے پیچھے رہا ہو او یعنی پسماندہ تو رشد کا سرکش اس اس کے لیے محبوب پاک علیہ السلام کو منتخب کیا گیا کیوں کہ اہل عرب حضور کے طور طریقے آپ کے صفات حمیدہ سے واقف تھے آپ کو پہلے سے ہی صادق الوعدین ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي افلا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے کام کی فرماتا ہے کوئی فارسی نہیں مگر اس اجازت کے بعد یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو تو کیا تم دھیان نہیں کرتے یہ آیت مقدسہ ہے جس میں یہ ارشاد فرما ایک ایک دن کے وقفے سے چھ وقتوں میں پیدا فرمائے کہ کن فرمایا وہ پیدا ہوئے پھر یہ بھی سنو کہ اللہ نے عرش اعظم کو اپنی تجلی گاہ اور احکام دنیا کے نافذ ہونے کا مرکز بنایا جہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں وہی قدرت والا رب دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کی تدبیر فرماتا ہے کہ جو حکم دیتا ہے چیز کے انجام کے لحاظ سے دیتا ہے اس کے ہر حکم میں سطح مسئلے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی اسی کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش و شفاعت نہیں کر سکتا وہ جس کو جس کی شفاعت کے لیے اجازت دے وہی اس کی شفاحت کرے تمہارے بتوں کو شفا سے دور کا بھی تعلق نہیں خودہ ہر بندے کا ہر وقت رب ہے بندہ خامومن ہو ہو یا کافر ہو نبی ہو یا امتی ہو متقی ہو یا پرہیزگار گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو ان اندوں کی کیٹیگریز کی وجہ سے ظاہر کے پرورش میں فرق آتا ہے کافر کی صرف جسمانی پرورش فرماتا ہے مومن کی جسمانی کو چاہیے کہ کسی کام میں جلد دبازی نہ کریں ہمیشہ اطمینان سے کریں یہ فائدہ ایام سے حاصل ہوا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک کن سے کی آن میں اگر چاہتا تو ایسے لاکھوں جہان بھی پیدا کی سرف سے ہم لوگوں کے لیے گویا ایک حکمت ہے اس چھ دنوں میں زمین و آسمان کو جو ہے وہ پیدا فرمانے پیدا فرمانا ہمارے لیے اس میں یہ عبرت ہے ہمارے لیے ہم بھی ہر کام اطمینان سے کریں چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر اکیس ہے رب پاک ارشاد فرما رہا ہے رحمتاً من رحمت مکروم اول اللہ اصرا مکرانا یقو نمات بعد جو انہیں پہنچتی ان کے خریب سے ہماری آیتوں میں فرمادو اللہ بہت جلد ہے تدبیر اس کی سب سے جلد ہو جاتی ہے بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں یاد رکھیے کفار جب تک مصیبت و آفات میں گرفتار ہوتے ہیں تب تک تو قرآن مجید صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے رہتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں نہیں کرتے مگر جو ہی انہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی رحمت دیتا ہے کہ ان سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کے اس کرم نوازی کو اپنے لیے مزید والے معاملے میں گرفتار خود ہو جاتے ہیں اور وہ آیا قرآن و نبویہ کو باطل کرنے کی کوشش اور مذاق اڑانے کے لیے جو ہے وہ اپنے معاملات تیز کر دیتے ہیں پہلے کی طرح مشغول ہو جاتے ہیں گزشتہ آفات و اور محبوب کریم اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دو کہ نادانوں تمہاری تدبیروں سے رب, کو تم... رب کی تمہارے خلاف خفیہ تدبیر بہت جلد تم تک پہنچ جائے گی کہ اچانک رب اپنے محبوب کی ایسی مدد کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے تمہاری سالہ سال کی تدبیریں چند دنوں میں ختم ہو کر رہ جائیں گی بلکہ الٹی تم پر ہے لکھ رہے ہیں تو رب کی طرف سے تم پر جو کاطبین فرشتے مقرر ہیں سب کچھ ظاہر ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں اور, اور سب کچھ ان لکھ کر وہ رب کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں اور سب کچھ ظاہر ہے کہ وہ آ, لکھ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے لکھ کر دینے کی حاجت نہیں بہرحال اللہ رب وجل ارشاد فرما رہا ہے <تصفيق> تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف سے لہروں نے انہیں آ لیا اور سمجھ کہ ہم گر گئے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں میرے اس کے بندے ہو کر کے اگر تو اس سے ہمیں بچائے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے تو اے لوگوں وہ اللہ جس کی طرف تم کو رسول اللہ بلاتے ہیں وہ رحمتوں قدرتوں والا پروردیگار ہے جو تم کو خشکی و سمندر میں چلاتا پھراتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے خشکی کی سواریاں بھی ترکش کی جہاد وغیرہ حتیٰ کہ جب تم کشتی کے ذریعے سمندر کا سفر کرتے ہو اور تم کو لے کر کشتی سمندر میں جاری رہتی ہے اور اللہ کے کرم سے ہوا نرم بھی ہوتی ہے اور کشتی کے موافق بھی جس سے جس سے سواریاں بہت خوش و خرم بھی ہوتی ہیں سمندر کے سیر سے لطف اندوز بھی اچانک آندھی شروع ہو جاتی ہے جس سے طرف سے موجیں اٹھتی ہیں کشتی کو گھیر لیتی ہیں سواریوں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگتی ہے تو یہ لوگ اپنے بتوں کو بھول کر اللہ تعالی کے نیرے بندے ہو کر اپنے چھٹکارے کی دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا اس دفعہ تو ہم کو نجات دے دے تو ہم سب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے خالص بندے اور بڑے فرما بردار رہیں گے یاد رکھیے کہ فتح مکہ کے دن خزور اکرم علیہ السلام نے چند اشخاص کے متعلق حکم دیا کہ جہاں بلیں قتل کر دیے جائیں ان میں حضرت اکریما بن ابھی جہل در کی وجہ سے مکے سے جدہ باغے وہاں سے حبشے کے لیے بہری کشتی میں سوار ہو گئے رتھے میں کشتی کو تیز آندھی نے گھیر لیا جب کشتی کی سواریوں کو اپنی زندگی سے مایوسی ہوئی تو اللہ وغیرہ نے سواریوں سے خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرو یہاں تمہارے بت اور دوسرے معبود کچھ کام نہ آئیں گے وکرما بولے کہ اگر سمندر میں بت کام نہیں آ سکتے تو خشکی میں بھی کام نہیں آ سکتے خدایا میں عہد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس بلا سے نجات دے دی تو میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا مجھے امید ہے کہ میں انہیں معافی دینے والا کریم پاؤں گا اللہ نے انہیں نجات دے دی پھر ان کے اسلام لانے کا مشہور واقعہ پیش آیا تو اللہ کی شان ہے یہ کہ باپ ابو جہل کفار کا سردار اور بیٹا صحابی رسول حضرت سیدنا اکریموں کا مسلمانوں کا سردار منتقی صحابی سب کچھ ہے یہ اللہ تبارک و وطالعہ کی بے نیازی ہے اللہ رب العزت کی جو ہے یہ بے نیازی ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ یونس ہی کی آیتیں ہیں ارشاد خداوندی ہے ام كو لو قُل من من دون کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا دیا ہے تم فرماؤ تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلاؤ اگر تم سچے ہو بل قبضو سزا لاسطب البینہ بلکہ اسے جس کے علم پر قابو نہ پایا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا یاد رکھیے کہ کفار عرب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کتاب ربانی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے خود بنائی ہے اور رب کی طرف نسبت فرما دی کہ یہ قرآن رب کی کتاب ہے تو اے محبوب آپ انہیں جواب دو کہ انسانی مصنوع کی پہچان یہ ہے کہ اس کی مثل انسان بنا سکے اس قاعدے سے تم اکیلے نہیں بلکہ تمام جہان کے کفار زبان دانوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لو اور سب مل کر قرآن کی مثل بلیغ علوم غیبیہ پر مشتمل ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ اگر تم اپنے اس خیال سے سچے ہو تو اے محبوب صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں بلکہ وجہ دو ہیں دیکھ یہ کہ انہوں نے ایسے قرآن کا انکار کیا ہے جس کی علوم کا یہ احاطہ نہ کر سکے نہ کوئی انسان احاطہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو کما حق ہوں سمجھ لیا دوسرے یہ کہ ابھی تک قرآنِ مجید کی غیبی خبریں ان پر ظاہر نہ ہوئیں یہ تھوڑا صبر تو کرتے پھر دیکھتے کہ اس کی خبریں کس درجے صحیح ہی ہوتی ہیں ان سے پہلے بھی کفار نے اپنے نبیوں ان کے معجزات ان کی کتابوں ان کی کتابوں صحیحوں کا انکار کیا دیکھو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا سب ہلاک کیے گئے یہی نتیجہ ان کا ہونا ہے یاد رکھیں کہ قرآن مجید نے مکہ سے چھ موقع پر چھ مطالبے کیے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے دس صورت بنانے کا مطالبہ ایک چھوٹی یا بڑی صورت بنانے ایک صورت بنانے کے لیے سب سے امداد لینے کی اجازت ایک صورت بنانے میں اپنے علماء متوں سرداروں کی مدد لے لو تو ان مطالبوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے پورے قرآن بنانے کا مطالبہ ہوا پھر فرمایا دس صورتیں بنا لاؤ پھر فرمایا اچھا ایک بڑی صورت ہی بنا لاؤ پھر فرمایا اچھا سب مل کر ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا لو لیکن ظاہر ہے کہ انسانوں میں سے کون ہے جو کہ ایسا کر سکے لہذا وہ عاجز ہو گئے اور ہر وہ ایسا نہ کر سکے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے فباری <تصفيق> تم فرماؤ اللہ کے فضل رسی کی رحمت اسی پر چاہیے ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ ہے یاد رکھیے کہ یہ جو قرآن ہے خدا کی طرف سے آیا سارے انسانوں کے پاس آیا حضور کے ذریعے آیا ہمیشہ کے لیے آیا اس کا نصیحت ہونا شفا ہونا ہدایت ہونا رحمت ہونا بالکل واضح ہے اللہ کے پاک سلام سے ایرساد رب کی طرف سے تمہارے دلوں کو شفا ہے کہ اسے گندے سے نجات دیتا ہے یعنی بات کو پاک و مومنوں کی روح کے لیے ہدایت ہے اور ان کے جسم کے لیے رحمت یعنی اس میں شریعت ہے حقیقت ہے حقیقت ہے معرفت ہے شریعت کا تعلق جسم سے ہے حقیقت کا دل سے حقیقت کا روح سے معرفت کا سر اور لطیفہ سے تو اے محبوب لوگوں کو یہ خوشخبری دے کر انہیں یہ بھی حکم دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں منائیں عمومی خوشی تو ہر وقت سناؤ خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی رمضان خصوصاً شبع تک اے لوگوں تمہارے دنیا بھی جمع کی ہوئے معلومات روپیہ مکان جائیداد جانور کھیتی باڑی بلکہ اولاد وغیرہ کے دینوں دنیا دونوں میں ہے جسمانی نہیں بلکہ دلی اور روحانی ہے بربادی نہیں بلکہ اس پر ثواب ہے تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے ارشاد فرمایا شناسي میرا پاک رم ورشاد فرما رہا ہے مشہور ایتیں ہیں سورہ یونس کی الا ان اولیا الله لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سن بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم الذين امنوا وكانوا يتقون وہ جو ایمان دار اور پرہیزگاری کرتے ہیں لهم البشرا ال دنیا وفیلا خیر تبدیل علی علیمات خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یہی بڑی کامیابی ہے اس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کی شان کو بیان فرمایا ہے اور اس گروہ کا ذکر ہے جو حضور کا فیض امت تک پہنچائے یعنی اولیاء اور اس آیت کی بہت تفصیلیں ہیں ایک یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کر سن لو آگاہ رہو خبردار رہو اس میں شک نہیں کہ اللہ کے دوست اس سے قرب رکھنے والے والوں کی شان یہ ہے کہ دنیا, پر ان دنیا میں ان پر کسی مخلوق کا خوف رعب ڈر نہیں چھاتا کیونکہ ان کے دل رب کے خوف سے بڑے ہیں دوسرے خوف کی وہاں جگہ ہی نہیں نہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے انہیں اچھے پکے مومی ہوتے ہیں اور ہر وقت ہر طرح پرہیزگار متقی رہتے ہیں کہ نہ کوئی شرعی فرض واجب سنت چھوڑتے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں قیامت میں اور جنت میں داخلے کے وقت انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں اور دیں گے یہ اللہ کے وعدے ہیں کریمات الحیہ میں تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی ہے لوگوں یہ بڑی ہی کامیابی ہے اس کی طرف رغبت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں اپنے محبوبوں کی شان جو ہے وہ یہاں پر بیان فرما دی ہے اور اپنے اولیاء کرام کی شان جو ہے وہ بیان فرما کر ان کا جو مقام ہے ان کا جو مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بیان فرما دیا ظاہر فرما دیا الحمدللہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی بلانے والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیراب بلا چاہے تو اس کے فضل کا روکنے والا کوئی نہیں اسے پہنچانا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے کل یا کوق وبی کم فامنی تضا فاً نما یا من دمبا فعن نما یا دلو علیہ وما انا علیہ کم تم فرماؤ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف کو حق آیا تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا اور جو بہکا وہ اپنے برے کو بہکا اور کچھ نیس پر روڑا نہیں وبی کا وقفہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اس پر چلو جو تم پر وہی ہوتی ہے اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے تو دیکھیے ان آیات مقدسہ میں بھی میرے رب نے جو ہے وہ جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مفہوم اور اس کا درس بالکل واضح ہے اور رب پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ مصیبتوں تکلیفوں کو ٹالنے والا ہے اور وہی ہے جس کے ساتھ بلا چاہے تو کوئی رستہ نہیں روک سکتا اور جس کے ساتھ اللہ تعالی فضل کا ارادہ چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا پھر یہ فرمایا گیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا اور جا رب کی طرف سے حق آیا اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس پر چلو جو تم پر وہی ہوتی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے اور پھر میرا پاس پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورج قیمت آ یا تو لکیم خبیر ارشاد فرمایا گیا یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے بندگی نہ کرو مگر اللہ کی اللہ کا اب اللہ بندگی نہ کرو مگر اللہ خوشی سنانے والا ہوں وَأَنِ رَبَّكُمْ إِلَيْهِ حَسَنًا إِلَى اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک سہرائے تک ہر فضیلت والے کو اگر منہ پھیرو تو میں ان پر بڑے دن عذاب کا خوف کرتا ہوں اللہ کل شہ قدیر تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شہر پر قادر ہے تو یہ آغاز ہے سورہ حد شریف کا جو کہ آگے میں سپارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اسلام پر پورا عمل نہیں کیا جا سکتا وہ کب غلط ہے تب یہ پاک اسلام قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہر انسان کے لیے نظیر و بشیر ہیں اور اپنی تمام امت سے ہر لمحہ واقعی درانا اس کو ڈرانا دینا ہے اور حضور دیتے ہیں اور یہ بھی قرآن سے معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت محبت فرمانے والے ہیں بلکہ غیر مسلموں اور کفار پر بھی شفقت فرماتے ہیں آپ کو کسی انسان کی تکلیف گوارا نہیں انسانی ہمدردی آپ کے قلب پاک میں بدر گیا کا موجود ہے اللہ اکبر دیکھیے انگریز عیسائی یہودی کہتے ہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت اس سے متعلق, سے متعلق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین ہمہ آمین, آمین وما آمین غمہ علینہ بلا غل تو الحمد اللہ کے فضل سے گیارہ اخباروں سے متعلق خلاصہ مکمل ہوا آج ہمارے ہاں دسواں روزہ تھا اور اشراء رحمت ہم سے رخصت ہو گیا اب اشرائے مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے پہلی رات ہے ہمارے ہاں پاکوں ہند میں اللہ تعالیٰ عشرا رحمت کی عبادتیں جن جن کی قبول فرما چکا ہے اے اللہ ان کا قبول فرما لے آمین زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں اور یہ رمضان کا مہینہ تو مہمان مہینہ ہوتا ہے دیکھیے گزر گیا ایک عشرہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اللہ کما حق ادا کرنے کی توفیق کے رفیق عطا فرمائے آمین اللہ تو آمین, آمین تو انشاء اللہ کل پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو اِنشاء اللہ بارہویں کتارے متعلق مطلب خلاصہ کروں گا اور اس میں یہ ذہن رکھیے گا کہ سورہ ہود کا بسیہ حصہ اور پھر سورا یوسف شریف پر مشتمل ہے بارہواں کی پارا تو سورا یوسف ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو کہ قرآنی واقعہ ہے اب تمام بائی ہو سکے تو خود بھی شرکت فرمائیں اور بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیجیے گا اب ہمارے یہاں اذانیں شروع ہو چکی ہیں عشاء کی نماز اور تراوی کے بعد انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتا ہوں پھر اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو کوشش کی جائے گی تو جوابات دیے جا سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ